کا نور اللہ دعود اسلامی کی شای ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ چار سو پر مشتمل کتاب مدنی پنسور اس کے صفحہ ایک سو ستر پر ایک بہت ہی پیارا درود پاک لکھا گیا ہے آئیے میں آپ کو اس کی فضیلت بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کو درود پاک بھی سناتا ہوں مجمہد جلدس صفحہ دو سو چون حدیث نمبر سترہ ہزار تین سو پانچ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو جو میں نے ابھی پڑھا آپ كی خدمت میں پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں آپ بھی پڑھاتا ہوں پڑھ لیجیے جز اللہ انحمد علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم مصند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 6552 حضرت سیدنا ان عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب غیوب عیوب عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا لوگوں کو معاف کر دیا کرو تمہاری مغ کر دی جائے گی سبحان اللہ طالب مغفرت فیرت فیضان اشرائے مغفرت سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے اسباب مغفرت کا بیان کیا جا رہا ہے آپ نے بھی حدیث پاک سنی کہ لوگوں کو معاف کرنا اسباب مغفرت میں سے ہے سبحان اللہ یہ اشرائے مغفرت ہے ویسے تو پورے رمضان میں ہر روز گناہ کی بخشش کی جاتی ہے مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں ساڑی میں افطار میں رات میں ہر ہر گھڑی گناہگاروں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور یہ تو ہے عشرہ مغفرت تو مغفرت کے اسباب میں سے ہے لوگوں کو معاف کرنا اور اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے یاد رکھیے ہماری عزت میں کمی نہیں آئے گی جی ہاں چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو پانچ سو اٹھاسی حضرت سیدنا بحرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار والا تبار بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالی کو مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا اور اللہ تعالی بندے کے اف و درگزر سے کام لینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے درگزر کریں گے معافی سے کام لیں گے تو ہماری عزت میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ مولا اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہماری عزت میں اضافہ فرمائے گا مزید سنیے اور معافی کا زین بنائی مسند امام احمد حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چوہتر حضرت سعیدہ عبد الرحمن بن عاص علی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے تین باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھا سکتا ہوں نمبر ایک صدقے سے مال میں کچھ کمی نہیں ہوتی لہذا صدقہ دیا کرو نمبر دو جو بندہ والم کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا نمبر تین جو بندہ اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ غنی از وجل اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے ہی کوئی بات ارشاد فرما دیں تو آپ کی زبان پاک سے حق ہی جاری ہوتا ہے مگر ان تین باتوں کو آپ نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں پہلی بات صدقہ دیا کرو مال کم نہیں ہوتا اور اگر کسی ظلم کرنے والے کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا اگر مانگنا شروع کر د گے سوال کا دروازہ کھولو گے تو حاجتیں پوری نہیں ہوں گی گنا نہیں ملے گا بلکہ فقر کا دروازہ کھل جائے گا محتاجی کا دروازہ کھل جائے گا مفلسی کا دروازہ کھل جائے گا المعجم القدیر حدیث نمبر 6613 شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ والی رسلم نے فرمایا جو بندہ عطا پر شکر کرے آزمائش پر صبر کرے ظلم کر بیٹھے تو استغفار کرے اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو معاف کر دے یہ فرما کر شاہ بحر وبر صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی صاحبۂ کرام علی مردوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کیا ہے فرمایا ایسے لوگ ہی امن اور ہدایت والے ہیں امن والے ہدایت والے کون عطاوں پر شکر کریں آزمائشوں پر صبر کریں کسی پر ظلم کر بیٹھیں تو توبہ استغفار کریں ان پر ظلموں کو معاف کر دیں سبحان اللہ المستدرک حدیث نمبر تین ہزار دو سو پندرہ نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہر وبر صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ اس کے لئے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے دراجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرے جو اسے محروم کرے اسے عطا کیا کرے جو اسے تطاط آلو کی کرے اس کے ساتھ سلا رحمی کرے کتنا سستا سودا ہے جنت میں محل پانے کا دراجات کی بلندی کا ظالم کو معاف کر دے محروم کرنے والے کو عطا کرے جو توڑے اس سے جوڑے اللہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر یاد آ ہے سن لیجیے وہ تو نہایت سستا سودا بیکر جنگ کا ہم خوش کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے اللہ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم مجمع الزوائد حدیث نمبر تیرہ ہزار چھ سو چورانوے صاحب حضور پاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جس کے سبب اللہ رب العزت دراجات کو بلند فرماتا ہے پھر فرمایا جو تمہارے ساتھ جہالت وارا برتاؤ کرے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو جو تم سے قطعاتعلقی کرے اس کے ساتھ سلا رحمی کرو مزید سنیے اور مدنی ذہن بنائیے المستدرک حدیث نمبر چھ نو سو سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں خصلت عادت تین خصلتیں یعنی عادتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی اللہ تعالی اس کا حساب نرمی سے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا صاحبۂ کرام علی مدوان نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان وہ خفلتیں کون سی ہیں وہ عادتیں کون سی ہیں فرمایا جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو جو تمہارے ساتھ تعلقی کرے اس کے ساتھ سلا رحمی کرو جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو جب تم ایسا کر لو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے وہ تو نہایت کیا مول چکے اپنا سلو الشبیب صلی اللہ تعالی علام شمبل ولا علی محمد سوش بھی ہی و بارہ کیا مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر بائیس ہزار سات سو چونسٹھ نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم فرماتے ہیں جس کے بدن میں کوئی سخت زخم لگا دیا گیا اور اس نے زخمی کرنے والے کو معاف کر دیا اللہ تعالی اس کی معافی کی مثل اسے بدلا عطا فرمائے گا سبحان اللہ ایک اور حدیث ایک سنیے جامع ترمزی ایک صفر تین اللہ اٹھانوے حضرت ابو سفر قریش کے ایک شخص نے ایک انصاری کا دانت توڑ دیا تو اس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص نے کہا یا امیر المین اس شخص نے میرا دانت توڑ دیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں عن قریب تمہیں راضی کر دوں گا جب دوسرے شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بحث و تکرار کی تو آپ نے فرمایا تمہارا معاملہ تمہارے اس رفیق کے ہاتھ میں اس مجلس میں حضرت سیدنا ابو دردار دی اللہ تعالی عنہ موجود تھے فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے وہ اسے صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے تو اللہ تعالی اس کا ایک گنا مٹا دیتا ہے ایک درجہ بلند فرماتا ہے یہ سن کر اس انصاری نے کہا کیا آپ نے واقعی مکی مدانی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا فرماتے ہوئے سنا ہے حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا ہاں میرے قانون اسے سنا دل نے اسے یاد کر لیا اس انصاری نے کہا میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ہرگز رسوانہ کروں گا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انصاری کو کچھ مال دینے کا حکم فرمایا سبحان اللہ جو معاف کرتا ہے اس کا گناہ مٹایا جاتا ہے اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے الترغیب و حدیث نمبر اٹھارہ رحمت اللہ شفیع المنی بین انیس الغریبین بین سراج السالکین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو جمع فرمائے گا ایک منادی منادی کا مطلب ہے ندا دینے والا آواز دینے والا آواز دے گا اہل فضل کہاں ہیں فضیلت والے لوگ کہاں ہیں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے تھوڑے ہوں گے یہ جلدی جلدی جنت کی طرف بڑھیں گے فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جنت کی طرف بڑھ رہے ہو تم کون ہو وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں فرشتے کہیں گے تمہارا فضل کیا جواب دیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کرتے تھے اور جب ہم سے برائی کا برتاؤ کیا جاتا ہم برداشت کرتے ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اچھے عمل والوں کا ثواب کتنا اچھا ہے سبحان اللہ وہ تو نہایت ستا سودا مولے مولے اپنا صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و وبارک وسلم المعجم الاوسط حدیث نمبر انیس سو اٹھانوے ساجدار رسالت شہن شاہ نبوت مخصن جود و سخاوت طے کرے عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرما دے ایک قوم اپنی گردنوں پر تلوارے لے کر آئے گی اور جنت کے دروازے پر آ کر ٹھہر جائے گی پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جواب ملے گا شہداں ہیں جو زندہ تھے انہیں رزق دیا جاتا تھا پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا جس کا ثواب اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے جنت میں داخل ہو جائے دوبارہ یہی ندا ہوگی کیا ندا ہوگی جس کا ثواب اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے حاضرین میں سے کسی نے پوچھا وہ کون ہے جن کا عجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوگا مدنی آقا ہاشمی مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو معاف کرنے والے تیسری مرتبہ بھی یہی ندا دی جائے گی کیا ندا ہوگی جس کا ثواب اللہ تواب کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے پھر اتنے اتنے ہزار لوگ کھڑے ہوں گے اور جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے تو بے حساب کے ہیں بے دیتا ہوں واستا تجھے شاہ رجاد کا دیتا ہوں وا تجھے شاہ رجاد کا, کا امین علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم المستدرک حدیث نمبر آٹھ ہزار سات اٹھاون حضرت سیدہ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں حاضر تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگے سہان اللہ یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کیوں مسکرائے فرمایا میرے دو امتی اللہ غنی عز وجل کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے ایک ارز کرے گا یا اللہ عزل میرے بھائی سے مجھ پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لے اللہ کریم ازل فرمائے گا تم اپنے بھائی سے کیا بدلا لوگے اس کے پاس تو کوئی نہیں کہ نہیں بچی ارض کرے گا یارب میرے گناہ یہ اپنے سر لے لے یہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے فرمایا بے شک وہ عظیم دن ہوگا لوگ چاہیں گے کہ ان کے گنا ان سے اٹھا لیے جائیں پھر فرمایا اللہ تعالی مطالبہ کرنے والے سے فرمائے گا اوپر دیکھو وہ اپنی نگاہ اوپر اٹھائے گا ارض کرے گا یارب میں سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے سجے ہوئے ہیں یہ کس نبی کے لیے ہیں کس صدیق کے لیے ہیں یا کس شہید کے لیے ہیں اللہ کریم عز و رحیم از وجل فرمائے گا یہ محلات اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے بندہ ارض کرے گا اس کا مالک کون بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کا مالک بن سکتا ہے ارض کرے گا کیسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر کے وہ ارض کرے گا میں نے اسے معاف کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اللہ تعالی سے ڈرتے رہو آپس کے معاملات کو درست رکھو کیونکہ اللہ تعالی مسلمانوں کے درمیان سلحہ فرمائے گا سبحان اللہ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو خطاؤں کو معاف کرنا لوگوں کی خطائیں معاف کرنا ظلم کرنے والے کو معاف کرنا کسی نے دھکا دے دیا معاف کر دیں کسی نے بھرے مجمے میں بے عزتی کر دی معاف کر دیں کسی نے منہ چلا دیا معاف کر دیں کس نے ناحک تنگ کیا معاف کر دیں آپ کا دانت توڑ دیا معاف کر دیں آپ کو مکہ مار دیا معاف کر دیں تھپڑا مار دیا معاف کر دیں خاندان کے بھرے وہ خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سب کے سامنے بےزتی کر دی دل آزاری کر دی معاف کر دیں انشاءاللہ اللہ رب کریم کی رحمت جوش میں آئے گی اور مغفرت کا پروانہ آتا ہوگا انشاءاللہ شاء قیامت عزت میں اضافے کی بھی شارت ملے گی انشاءاللہ شاء اللہ وجل امن اور ہدایت نصیب ہوگا انشاءاللہ اللہ جنت کا عظیم و شان مولتا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ وجل دراجات کی بلندی ہوگی ان شاء اللہ عزا جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس معافی کا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا ان شاء اللہ وجل اس معافی کی وجہ سے آپ کے گنا مٹیں گے خطائیں معاف ہوں گی درجات کی بلندی ہوگی اور سبحان اللہ بروز قیامت بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا سبحان اللہ قیامت کے روز فضیلت حاصل ہوگی تو بدلہ لینے سے کیا ملے گا اگر کسی نے ڈانٹا ہم نے بھی ڈانٹ دیا کسی نے جھاڑا ہم نے بھی جھاڑ دیا تھپڑ مارا ہم نے بھی مارا اور جیسا ظلم ویسا بدلہ لیا یہ تو بات نہ بنی نا برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے شیخ سعدی شرازی علی رحمت اللہ کبھی کے فارسی شیر کا خلاصہ ہے برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے اگر تو مرد ہے تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی کر تو یہ اسباد مغفرت میں سے اور یہ تو ہے ہی اشرائے مغفرت اور روزی کے حالت میں طبیعت میں ذرا چڑچڑاپن آ جاتا ہے بچوں پر بھی غصہ آتا ہے ٹیچر کو بھی غصہ آتا ہوگا کاری صاحب کو بھی غصہ آتا ہوگا ماں باپ کو بھی غصہ آتا ہوگا صبر کریں معاف کر دیں کیسی کیسی فضیلتیں اور بشارتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں قربان جائیے امیر علیہ سنت برکاتہم وار کی اعلی سوچ پر آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے تکلیف دے کسی طرح بھی خلاصہ کر رہا ہوں دل آزاری کا سبب بنے بلکہ مجھے شہید کر دے میں اسے پیش کی معاف کرتا ہوں ان ایڈوانس معاف کرتا ہوں اور اگر بروز قیامت اللہ تعالی نے کوئی مجھے منصب وجاہت عطا فرمایا تو اپنے شہید کرنے والے کو لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا کیسی آلو سوچے ایک ہم ہیں کہ بس اگر کسی نے تنگ کیا تو بدلے کے چکر میں رہتے ہیں تو معاف کرنا اختیار کیجیے کتنے پیارے پیارے وہ فضائل ہم نے سنے ہم بندوں کو معاف کریں گے رب تا ہمیں معاف فرما دے گا وہ بڑا کریم ہے سبحان اللہ دیکھیے رب کی بارگاہ میں اف در درگزر کرنے والوں کا کتنا مقام ہے نزول قرآن کا مہینہ یہ قرآن پاک سنی اللہ تعالی میں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھیں بھی اور پڑھیں بھی صحیح اور پھر ترجمہ کنز امان تفسیر نور الرفان یا خزائن الرفان تفسیر نعمی وغیرہ پڑھ کر اس کو سمجھیں دیکھیں کیسی برکتیں دنیا آخرت میں ملتی ہیں پارا چھ سور مع آئے پینتالیس فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّرَةٌ لَهُ ترجمہ ایک انزل ایمان اور زخموں میں بدلہ ہے پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا سورہ آل عمران آیت 134 وَالْكَاظِمِينَ الْغَيُوَ وَالْعَافِينَ عَنِ محسینی ترجمۂ کنز ایمان اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے لوگوں کو معاف کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں پارہ چودہ سورہ ہجر آیت نمبر پچاسی فصفح ترجم ایک کنزل ایمان تو تم اچھی طرح درگزر کرو پارہ چودہ سور نیٹ ایک سو چھبیس وب تم فاقی بو مسلم سبر تم لوبیری ترجمہ کنز ایمان اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا پارہ اٹھارہ سور نور آئیس فرشی ترجمائے کنزل ایمان اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم اسے دوست نے رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے پارہ پچیس سورہ شورہ آیت نمبر چالیس و جزل اصل ترجمہ ایک کنز ایمان اور برائی کا بدلا اسی کی برابر برائی ہے تو جس نے معاف کیا اور کام سوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے پارہ پچیس سورہ شورہ آیت نمبر تین تالیس ہوتا ہے وَلَمَا صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ لم عَزْمِ الْأُمُورِ ترجمہ ایک انزل ایمان اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں لوگوں کے جرم و قصور معاف کیجئے اللہ کریم اللہ غفور الرحیم جل جلال ہمارے جرم و قصور بخش دے گا معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے قرآن کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرما دے مغفرت فرما دے آمین بجاہ نبی ہل امین صلی اللہ تعالی علیہ والی ہی